یا حضرت عباس سلم مدد کر لفتے جگہ ہے کرار مدد کر کس کی آمد ہے کہ رنگ کام پرہاؤ ہے رن ایک طرف چرھے کوہن کام پرہاؤ ہے لب فوراک دل بوتر آیا ہے سنبھالے علی کا شباب آیا ہے عباس گرد وفا تاج دار حرب لرزات جس کے نام سے اطراف شرق و غرب سرب المسل بنی ہے زمانے میں جس کی ضرور جس کو معلوم کر نہ سکے ہاتھ سات قرب عباس عباس کبریا کا عجب انتخاب تھا تفلی میں بھی علی کا مکمل شباب تھا کرتا ہے ناز تجھ پہ یو شاہ مدی نا یا کمر بنی ہاشم سکی نا سب رو رزاور محرو وفا کا تو سفین تیرے نام پہ مرنا ہے تیرے نام سے جینا تیرے نام پہ مرنا, مرنا ہے تیرے نام سے جینا عباس یا عباس عباس یا عباس عباس یا عباس, عباس تیرے لو کو سلام کرتے ہیں اباس تیرے لو کو سلام کرتے ہیں اباس تیرے لو کو سلام का हम تیری خاموشی کا ہم تیری خاموشی करते کرتے ہیں ترے آلو کو سلام کرتے ہیں اباس تیرے لوگو سلام کرتے ہیں اباس تیرے کو سلام کرتے ہیں کائم رہے گی تیری وفا زمانے میں قائم رہے گی تیری وفا قائم رہے گی تیری وفا زمانے میں قائم رہے گی تیری وقت زمانے میں سار بلی بھی تیرا سارے ولی بھی تیرا احترام کرتے ہیں سلام کرتے ہیں اباس سلام کرتے ہیں تیرے سلام کرتے ہیں اباس اب تیرے ال سلام کرتے ہیں اباس تیرے لکھو سلام کرتے ہیں روتے ہیں تیرے گاؤں میں جو سی نظنی میں ہیں تیرے جو سی نزنی میں ہے روتے ہیں تیرے میں جو سی نظنی میں ہے وہ تیرے درد کے قصو وہ تیرے درد کے قصوں کو کرتے سلام کرتے ہیں عباس تیرے ال سلام کرتے ہیں تیرے سلام کرتے ہیں ابا تیرے الم سلام سلام کرتے ہیں سلام ان پہ جو تیرے ہیں ماتمی مولا سلام پہ جو تیرے ہے مولا سلام پہ جو تیرے ہیں ماتمی مولا سلام ان پہ دیرے ہیں متمی مولا وہ تیرے درد کے کسوں وہ تیرے درد کے قسوں کو, کو سلام کرتے ہیں सलाम لوگو سلام کرتے ہیں اباس تری سلام کرتے ہیں اباس تریو سلام کرتے ہیں کہتی تھی سکینہ بتائے مجھ کو چچا کہتی تھی سکینہ بتائیں مجھ کو چچا بتائیں مجھ کو چچا کہتی تھی سکی نہ بتائے مجھ کو چچا کیوں پانی بند ہمارا کیوں پانی بند ہمارا غلام کرتے ہیں سلام کرتے ہیں ابا تیرے آلو کو سلام کرتے ہیں ابا سر کو سلام کرتے ہیں اباس تیرے لو سلام سلام کرتے ہیں تو بابل ہوائیں جھے تیری ذات پہ قربان تو بابل ہوائیں ہے تیری ذات پہ قربان تیری ذات پہ قربان تو بابول ہوا ہے تیری ذات پہ قربان اباس تری ال سلام کرتے ہیں سلام کرتے ہیں افضال کی ہے یہ آرزو مولا یا مک کی ہے اور مولا افضال مک کی ہے یہ آرزو مولا ہے گے آرزو مولا تیرے ادو سے تیرے ادو کرتے ہیں سلام کرتے ہیں اباس تیرے ال سلام کرتے ہیں اباس تیرے ال سلام کرتے ہیں اباس تیرے الحو سلام کرتے خاموشی کا ہم تیری خاموشی کا ہم شام کرتے ہیں riya na kos sara shakti ya kos sara